بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف اللہ دل کا آیا تل کتابی وقوع الف لام را یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں او ببا نک وسلم کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے هم الامل فسوف اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا وما من قرية الا ولها كتاب معلوم اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا ما تسبق من بک امتن اجلح وایس کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے وہی نزلہ مجنون اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو, تو دیوانہ ہے لو ماتا تین ان ملا کم الصادقین اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا الا بالحق وما ماں کان ادم کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی اننا نزلنا و اننا له بے شک یہ کتاب نصیحت ہمین نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں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 مگر وہ اس کے ساتھ استحضا کرتے تھے کدالی کا نسلو کھوفی کلو اس طرح ہم اس تقزیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں لا به وقد خلت سنت الاولین سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے ولو فتحنا بابا من فلفی گیا اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگے لقلو انس کے وط اب قوروم قوم مشہور تو بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا مِنْ كُلِّ کل شیف اور ہر شیطان راندے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا اللہ من استرق السمع شهاب ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارا اس کے پیچھے لپکتا ہے فيها مدد ناگا القینا من كل بدنا موزون اور زمین کو بھی ہمیں پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی وجا اللہ لکم فیگھا معیشہ لہو له روزقین اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے وَإِن مِن شَيْئٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں وہ اوسلیاں تم لہو بے خواز اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ہم ہی آسمان سے میں برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے وَنَحْنُ اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا علمست اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہے اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہے وہ حکیم الم اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا وہ بڑا دانا اور خبردار ہے ولقد خلقنا الانسان من صلصال من اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے خن سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے ولجا من من نَارِ قبل اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھویں کی آگ سے پیدا کیا تھا وہ قل من کل بشال اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا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 تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے اللہ مگر شیطان کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا اولیا ابلی سمال کا اللہ تکون اسدین خدا نے فرمایا کے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا لم اسجد لبشر خلقته من صلصال بن مسلون اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو ت نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں اول اف انجین خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے وإن عليك الى يوم اور تجھ پر قیامت کے دن تک لانت برسے گی اول افنی علاؤ می او اس نے کہا پرور پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے اول افلین فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک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 ان پر قابو چلنا مشکل ہے خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے وہ این نہ جہن دجمعین اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے لہاس بات ابو لکول لبا بن ہوں جز اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں ان نل متقی نفی جناتی جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ادو خلوہ سلامین ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ وہ نزان صدوری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 اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے <تصفيق> نبی عبادی انفور قیم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں وہ ان ادابی ہوں اداب اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے وہ نبی ہم اب واہ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو قلو سلام قل و وجلون جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے انہوں نے کہا کہ ڈر یہ نہیں ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں اولا ابشو تما سنی الفبی متوشی وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آپ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو قالوا بشرناك بالحق فلا بشنا من حق انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں آپ مایوس نہ ہو ہوجئے الا اویلا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 انہوں نے کہا کہ ہم ایک گنہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں اللہ لوپ ان لمجو اجمعیم مگر لوت کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے علم و اطہو قدم البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی فلما جاء آل مسل پھر جب فرشتے لوت کے گھر گئے اولا تو لوت نے کہا تم تو آشنا سے لوگ ہونا کبھی ماں کا نیم تولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے وَإِنَّا اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں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 اور اہل شہر لوت کے پاس خوش خوش دورے آئے قال انہا ضیفی فلا تفضحون لوت نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا اللہ ولا تپولا اور خدا سے ڈرو اور میری بےآبروئی نہ کیجو قالون کا انلمی وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا تم فاعلی انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں ان سے شادی کر لو لو کا ان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 فج اللہ عل اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتریاں برسائی کل آیا تل متوسمی بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے وہ انہا لب سبیل مقیم اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے انہا فی ذالک لآیتا للمؤمنین بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے فالتقمنا منهم وان انهما لبا امام مبين تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں ولا قد كذب اصحاب الحجر المرسلين اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تقزیب کی وہ آتی نا پکانو انہا مین ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے وہ کانو ان مین الجی بالی بلو اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے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 ما كانوا اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے وما خلقنا وما إلا بالحق وإن لآتية فاصفح الصفح اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے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 جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو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 الم کو اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا الذين جعلوا یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا فوک تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرتش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے تو مشرقی پس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو کل مست ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استحضا کرتے ہیں کافی ہیں جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا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 اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے